پرانے مجید میرے سورت عمران جس بھائی نے بھی پرانے مجید اپنے سامنے رکھنا چاہتے رکھ میرے پاس ہے الحمد للہ وسخلا ہم پچھلی دفعہ سورہ آل عمران پڑھ رہے تھے اب اسی کو انشاءاللہ جاری رکھیں اور اس کے اندر جو موٹے موٹے نفات ہیں ان سے باہر حمل ہونے کی کوشش کریں گے ایک بڑی سورہ مبارکہ ہے اس کی तो کے اندر تو کئی مہینے اور سال گزر سکتے ہیں بہرحال جس حد تک ممکن ہو اپنے انتہائی ناقص علم کے مطابق جو کچھ محنت کی ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو ہمارے روزے عبادت کے اعتبار سے زیادہ خالص ہو اور ہم اپنے اللہ کو اس حال میں ملنے کی تیاری کرنے کا احساس بیدار کریں کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے آمین سورہ مبارکہ کا آغاز اللہ تعالیٰ کی توحید سے اور اختتام بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہوا ہے کہ اہل ایمان صبر کام لیں اور دشمن کے مقابلے میں جمے رہے اور جہاز کی تیاری رکھیں پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جو وعدے ہیں جو اس نے جگہ جگہ سورہ مبارکہ میں باقی قرآن میں کیے ہیں وہ انہی کے لیے ہیں تو پھر وہ فلاں آ جائیں گے وقت <تصفح> اللہ اللہ تب د اسی پر ختم ہوتی ہے شورہ مبارک آمیر. تو شروع کیا اللہ تعالیٰ نے الاسلام نیم سے اور اللہ الا اللہ اللہ الح اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں الحئی اور القیوم اللہ کی وہ جو صفتیں ہیں جو جن سے اللہ تعالی کی تمام صفات جو ہیں ان کو نکالا جا سکتا ہے الحئی ہمیشہ سے زندہ اور ہمیشہ زندہ رہنے والا ہر وقت اس کی تمام صفات موجود ہیں الحئی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ کی تمام صفات جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے الکیوم کم اسلام آبادی زمین و آسمان کو جو کچھ اس میں ہے تھامنے والا اور قائم بدت ہی خود ہی قائم کوئی اسے قائم رکھنے والا نہیں ہے معذ اللہ اس اللہ اس کا مطلب ہے دوسرے سارے جو ہیں اس کی مخلوق اس کے علاوہ سب اس کی مخلوق ہے سب کو وہی تھامنے والا ہے اور اس کی صفات علم اور قدرت یہ ہر وقت اور ہر جگہ پر ایل ایمان خط کا ادراک ہے جن کو نہیں ادراک ان کے لیے بھی اسی کو حلپا یہاں سے آغاز کیا سورہ کا پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ نے وہاں پر ادورات پر انجیل اور انجیل جہاں آج کا میں ریفرنس دوں گا آپ دیکھ لیجیے یہ ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اللہ نے تورات اور انجیل نازل کی قرآن سے پہلے اور اس میں حدل ناس لوگوں کے لیے رہنمائی تھی وانزل الفرقان اور پھر اللہ نے اب قرآن نازل کیا معلوم کو کتب جتنی نازل ہوئی ہیں آسمانی سب ہدایت اور نور لیے ہوئے ہیں کوئی بھی کتاب ماغ ضلع اشرف اللہ, اللہ وہی ہونے کے اعتبار سے دوسری کتاب سے کم نہ تھی سب میں اللہ ہی کی رہنمائی تھی جو اس نے انسان کے لیے رسول کے ذریعے علیہ مستلاق و بھیجی اور اس کو اس کے جینے کا طریقہ بتایا اجتماعی اور انفرادی تاکہ وہ اصلاح کے ساتھ اعلیٰ زندگی دنیا میں بسر کرے اور آخرت میں بھی اللہ کی تیار جنتیں جس کے آج کا دروازے کھول دیے گئے ہیں اور جہنم جس کے دروازے آج کل بند کر دیے گئے جنت میں داخلوں اور جہنم سے بچ جائے تو سب کتابوں کو اللہ کی کتابیں ماننا ہمارے اوپر فرض ہے سب کے اندر ہدایت اور نور تھا جو گمراہ ہوئے تو وہ خود اپنی کرتوتوں کی وجہ ہوئے ان کی کرتوتیں نقل کی جیسے کہ سورت الباقارہ میں زیادہ یہود کا ذکر ہے یہاں نصارہ کے ساتھ زیادہ اللہ تبارک و تعلی نے بات کی اور انہیں ہدف بنایا مختلف جرائم کا پھر انہیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب سے رغبت دلائی کام لیا ترغیب سے ڈراوے سے کام لیا اور الزامی جوابات سے کام لیا تو یہ کتابیں ہدایت ہے اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ یہ ہے آئٹ نمبر ایک سو تیرہ ایک سو تیرہ لئیوا ایک سو تیرہ آپ کے نمبر دیکھیں مجھے آپ کے قرآن پر کیا وقت مرکا نکلا جی اس قرآن پر کیا سفر یہ مس ایٹی نائن سفاید جی. فرمائے لئی سو سوا امین اہل کتاب اے اہل ایمان سارے اہل کتاب برابر نہیں ہیں یہ ظلم نہ کر بیٹھنا امت عدل بنو امت ان ایک ان میں امت ہے جو قائم ہے کھڑی ہے یسنون آیات اللہ اللہ کی آیات کو تلاوت کرتے آنا الحم یس جدون رات کے ٹکڑوں میں اور وہ اللہ کے سامنے سج ریز ہوتے اہل کتاب میں سے یہ تو نصارہ میں سے بل یو بل آخرت ایمان لاتے اللہ پر اور آخرت کے دن پر و مرو نہ بالمعروف و یم ہل منکر اور ان کو اللہ پر اتنا یقین ہے اور آثرت کی اتنی زبردست لالت ہے اور جہنم کا اتنا خوف ہے کہ ان کا ایمان انہیں مجبور کرتا ہے کہ دوسروں کو بھی ایمان کی دعوت دے اور دوسروں کو بھی بے ایمانی کے راستے سے منع کرے امر بال معروف نقی انل ایمان کے پختہ ہونے کی نشانی ہے جو آدمی یہ یقین رکھتا ہو کہ یہ کھلونا نہیں یہ کھلونا بم ہے اور اس سے بچے کھیل رہے ہیں کھلونے بم بڑے بھیجے تھے روس میں پھینکے تھے اور بچے کھلونا سمجھ کر کھیل رہے جن ہی اس کی پن نکلتی ہے یہ بچے ابھی گوشت کے ٹکڑوں کی شکل میں دیواروں کے ساتھ چمٹے ہوئے نظر آئیں گے اس بندے کا کیا حال ہوگا کیا یہ چپ کر کے کھڑا ہو سکتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کا ذہن سیکنڈوں میں کام کرے گا کہ وہ کیا کرے کہ کسی طرح سے اس کی جان بھی چلی جائے گی بچے بچے اسی طرح اہل ایمان کہیں اس سے بڑھ کر اللہ کی جہنم پر اور اللہ کی جنت پر یقین رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی مخلوق کو جہنم کی طرف سر پٹ دوڑتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے وہ جنت کی دعوت دیتے یا امرون بالمعروف یا نہاؤں نہ آنل مون کر وہ یوں اور نیکی میں جلدی کرتے ہیں جو بھی شخص ایمان والا ہے وہ سابقون ہوتا ہے وہ انتظار نہیں کرتا کوئی کرے سب سے پہلے خود نکلتا ہے وہ الاثال اور یہ لوگ جو ہیں یہ صالحین ہیں معلوم ہو کہ کتابوں میں آج بھی روشنی موجود ہے جن تک محمد کی دعوت نہیں پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا مسلم کی حدیث ہے کہ اس امت یہودی اور نصرانی میں کوئی شخص یس ما بھی میرا فن محمد مبوس صلی اللہ علیہ ویزی وسلم اور آپ کا تعارف سے مل جائے آپ کی کتاب کا اسے خبرنامہ حاصل ہو ثم لا پھر میرے اوپر ایمان نہ لائے داخل ما آگ میں داخل ہوگا تو یہ امت آج بھی ان میں ہو سکتے ہیں لوگ اور اس وقت بھی جب اللہ کے نبی موجود تھے یہ موجود تھے معلوم ہوا کہ کتابوں میں کوئی نقص نہیں معاذ اللہ حضر اللہ اللہ کی وہی جس طرح قرآن ہے اور واضح ہے واشگاف ہے اور کھلی کتاب ہے اور فل کون ہے فرق کر دینے والے حق کو باطل میں ایک ہے جہاں لگاؤ شیو اور کفر پر اور برت پر اور سنت کی مخالفت پر اس کی سرخ بتی جاری ہوتی ہے یہ اتنا زبردست ٹیکسٹر ہے تو آخر میں بھی دیکھیں آئےت نمبر سورہ جہاں ختم ہوتی ہے اس سے ایک نمبر پہلی آئے ایک سو ننانوے نمبر آئے دو سو پر ختم ہوتی ہے سورہ مبارکہ دو سو آیات ہے ایک سو ننانوے نمبر کتاب <الْكِتَاب> بے چک اہل کتاب میں وہ لوگ بھی ہیں يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا <إِلَيْكُن> جو اللہ پر بھی ایمان لاتا ہے اور اس پر بھی ایمان لاتا ہے جو تمہاری پرسناز معلیہ <إِلَيْكُن> اور جو ان کی طرف نادل کیا گیا ہے للہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ایمان لاتا لا یش ترون اللہ سمن فلیلا وہ تھوڑے مول پر اللہ کی آیتیں نہیں بیچتا اور اللہ کی آیتیں زمینوں دنیا جتنے خزانے اس کے بدلے بھی بیچی جائے تو وہ تھوڑا مول ہے جز کے مقابلے میں اُلائِكَ لَهُمْ عجرُهُمْ ان کے لیے ان کا اجر اللہ کے ہاں ان دور تیار ہے موجود ہے ثابت ہے حساب اللہ, اللہ جلد حساب دینے والا ہے تو معلوم ہے ساری کتب میں ہدایت بوب تھا اور آج بھی اس کی نشانیاں اس قدر موجود ہیں کہ انہیں قرآن کی طرف کھلا راستہ دے دے بڑی آسانی کے ساتھ اللہ کی نشانی اللہ کا کپای اللہ کا مجاہد ذاکر نائک موجود ہے ماشاءاللہ اس سے پوچھے احمد دی اپنے وقتوں میں اس سے پوچھے یہ کس طرح سے تورات اور انجیل سے نکال نکال کا ان کو دلائل دیتے ہیں اور عیسائیوں کو اور یہودیوں کو دگا دیتے ہیں کہ دیکھو تو تمہاری اپنی کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر توحید پر عیسیٰ علیہ سلاق و السلام کے اللہ کا بندر ہونے پر شاہد ہے اور برن کی جو انجیل ہے جو کہ تاریخی طور پر ایک دفعہ حاصل کی گئی تھی کیا کرتے زیادہ بڑی آواز کو کوئی فائدہ نہیں تو ورن عباس کی جو کتاب ہے انجیل اس نے لکھی عیشا علیہ طلاق اور के کے में میں سے ہے मैं میں آج تک بولتا ہوں تو اس کتاب میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ سے نبیشن گوئی اور عیشا علیہ صلاط اسلام کے اللہ کا بندہ ہونے کا بیان ہے اور اس پر دارالکلام والوں نے ایک بڑی شاندار کیسٹ تیار کی اور سننے کے قابل ہے ڈرامہ کا تو تھوڑا بنایا چلو اس کمی کو نکال دیں مگر کیسٹ میں حیث سن بہت شاندار اور ایک دفعہ رلاس ہوئی ہے انسان اس, اس کے بعد اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ کہاں کہاں سے گمراہ ہوئے تاکہ ہم گمراہی سے بچ جائیں اور وہ بھی اپنے جرائم کی نشاندہی سن کر اپنے جرائم کا احساس کرتے ہوئے انہیں چھوڑ دے جب ڈاکٹر نبض پر ہاتھ رکھتا ہے ایک قابل طبیب اور وہ کہتا ہے آپ کو یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے آپ نے یہ بھی انداز اختیار کیا غزہ میں بے ضابطگی کا اور معلوم ہوتا ہے کہ آپ سونے میں بھی بہت زیادتی کرتے ساری رات آپ جاتے رہتے آپ کو نیند کی کمی ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں میں بہت اپنے آپ کو ڈالے ہوئے جو بے فائدہ اور پریشان کرنے والی ہے تو وہ نجومی کی طرح بتاتا چلا جاتا ہے اس شخص میں جب اس کی تمام برائیاں وہ بتاتا ہے تو اس میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں ان سب کو دور کر کے صحت مند کیوں ہو جاؤں تو جب رب الجلال وال اکرام الحکیم عالم الغیب و شہادہ کسی کے جرائم بتاتا ہے تو جس میں خلوص کا کوئی تھوڑا سا بھی حصہ باقی ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے میرا اللہ تشخیص کر رہا ہے میں کیوں نہ اپنی اصلاح کر لوں پہلے کتاب کو بھی تشخیص کی اور ہمیں بھی بتایا کہ لوگ پھسلتے کہاں سے فرمایا یہ جو میں نے کتاب قرآن قرقان نازل کیا اس میں دو قسم کی آیات ہیں ایک محکمات ہیں کتاب وہ کتاب کی اصل ہے محکم آیات وہ ہے جو ناقابل تعویل ہے جن کے مفاہین بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے اور بالکل مبین ہے اور کچھ آیات ہیں یومشابی متشابہات ہے جن میں سے بعض اوقات ایک مخہوب شیاطین نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جو مفہوم قرآن کی محکمات کے خلاف ہوتا ہے اہل ایمان کے لیے کیا ہے وہ کہتے کلب نندے ربینا ہم سب پر ایمان لائے ساری ہمارے رب کی طرف سے ہے بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا لے اور ایمان کے بعد گبراہ نہ کرے اور وہ دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں رب بنا اللہ تجو بنا با ہدعنا مل لحما وہ تو یہ دعا مانگتے آمین یا رب العالمین تو یہ آیات جو متشابہات ہیں ہمیں یہ حکم دیا کہ محکمات کے ساتھ ملا کر ان کا مفول لے جیسے بریلیوں نے سمجھا کہ یہ آیت ان کے حق میں نہ دے بل اہ آئند اور ہر وقت یہ آیت آپ کو پڑھتے ہوئے دکھائی دے گی بلکہ وہ زندہ ہیں شہدا کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں مارے گئے ان کو اموات نہ کہو وہ زندہ ہے اللہ کے یہاں ریے جاتے ہیں یا تمہیں شعور نہیں ہے بلا قلعہ رول تم شعور نہیں رکھتے کو زندہ دیکھو اللہ نے شہداء کو زندہ لکھا پھر اللہ کے ولی کیوں زندہ نہیں لیا نبی زندہ کیوں نہیں وہ ظالموش کو قرآن کے ساتھ جمع کرو محکمات کے ساتھ جمع کرو وہ مرے تھے تو زندہ ہوئے اللہ کے راستے میں مرے تھے قتل ہوئے تھے اللہ کے راستے میں اور اس کے بعد انہیں زندگی ملی معلوم ہے موت تو ان کو بھی آ گئی جو اللہ نے سب کے لیے لکھی کل کلفس الم وہ موت کے ساتھ ہم کنار ہوئے پھر انہیں زندگی ملی اور یہ زندگی یقیناً دنیاوی زندگی نہ اس کے لیے اتنے دلائل تھے کہ ان کو گننا مشکل ہے ورنہ کسی شہید کی عورت سے شادی یہ سخت حرام حرکت ہے کہ کسی خامد کی موجودگی میں اس کی عورت سے شادی کر لی جائے یہ شہید کے لیے ایک ایسا عذاب ہے ماض اللہ اصل و پھر اللہ کہ وہ کر بھی کچھ نہ سکے اور اس کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ گیر آدمی کو دیکھتا رہے اس کی وراثت کو تقسیم کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی برزخی زندگی ہے سب کی ورنہ جب وہ اپنی اس حقیقی زندگی میں تھے تو ان کے علاوہ ایمان کوئی نہیں ہو سکتا تھا اور قرآن نے جگہ جگہ موت کو ایک حقیقت بیان کیا اسی صورت میں اللہ تعالی نے فرمایا وما محمد اللہ رسول علیہ ابران نے کب فلط مل کب لسول بس محمد تو اللہ کے ایک رسول ہے جس طرح پہلے رسول ہو گزرے آفا ان مات اور اگر وہ اس کو موت آ جائے یا وہ قتل کر دیا جائے اب قلب تم اللہ آبی تم تم اپنے ایریوں پر پھر جاؤ گے مرتا ہو جاؤ گے سارے معلوم ہو کہ محمد کے لیے بھی موت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بھی قتل ہو سکتے ہیں اللہ کے راستے اس کے بعد بھی اللہ زندہ حی اللہ یموت ہے اور آپ کو ابو بکر رضی اللہ صحم کا خطبہ تو سب کو یاد ہے کہ من کا نام ان کو یا ابدو محمدن بھائی جو تم میں سے کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ فہم محمد کدمات تو وہ سن رکھے کہ محمد کو تو تبھی موت آ چکی صلی اللہ علیہ وآلہ علی صاحب سلم ابی بہ عمری اور جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا اور کرتا ہے فعن اللہ یبوت تو اللہ حی ہے جس سے سورہ کا آغاز کیا الحی القی اس کے لیے موت نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اہلِ کتاب میں سے بھی صالحین موجود ہیں اور آج بھی وہاں پر حق کی باتیں موجود ہیں ان کتابوں میں قرآن کی طرف لانے کے لیے انتہائی شافی اور کافی دلائل موجود ہے آج بھی طور پر جیل میں اور قرآن میں بھی شرک سے بچانے کے لیے ان گمراہ اور مشرک فرقوں کو ان سارے بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو الہ اللہ محمد اور رسولہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود حق کو باطل اور باطل کو حق قرآن سے ثابت کرتے ہیں یہ سب اسی چکر میں ہیں کہ متشابہات کے پیچھے پڑ گئے قلوب فیب تب اونات جن کے دل میں پیڑ تھی یہ متشاب بات کے پیچھے لگ گئے جو ملتی جلتی تھی آیت سے نکالنے کی پلی کوشش کی اور اس کے پیچھے لگ گئے کیا چاہتے اطوال وقت اویل یہ فتنا برپا کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں دو دو چار کی طرح سمجھ آ جائے کیونکہ قرآن یہ کی کہتا ہے بل کل ببوالم علم بل تویل یہ اقلانی اپنی عقل کو اپنا رب بنانے والے ہر اس چیز کا انکار کر دیتے جو ان کا علم جس کو احاطہ نہیں کر سکتا اور جس کی تعویل ان کی سمجھ میں نہیں آئی جیسے بڑے بڑے لوگوں سے بھی یہ غلطیاں ہوئی ہم یہی گمان کرتے اگر وہ علماء مخلصین ہیں علماء ہیں علماء تو یہ لاشہوری غلطی غلطی بہت بڑی عجوج و ماجوج کا انکار کر دیا اس شکل میں کہ یہ تو چائنا والے دت جال کو کچھ اور پہاڑی بنا کے رکھ دیا گویا کہ انہیں یہ خطرہ معلوم ہوا کہ یہ تو عقل میں بات نہیں آ رہی دجال وری کے کانا شخص ہوگا اور اس کے ساتھ آگ ہوگی اور اس کے ساتھ خزانے ہوں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا وہ نکلے گا اور یوں فتوحات کرے گا اور بندے کو قتل کر کے کہے گا زندہ ہو جائے بندہ زندہ ہو جائے گا یہ چیزیں نہیں ہو سکتی یہ عقل میں نہیں آئی لوگ تو اسلام چھوڑ کر بھاگ جائیں گے اور یاجو جو ماجوج کہاں چھپے ہوئے آج دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے چپا چپا چھان مارا گیا ہے زمین کا تو یاجو جو ماجوز کیوں نہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھیں اور اس معذ اللہ استفسر اللہ نا زبہ جو عقل میں نہ آنے والی بات ہے اس بات سے بھی نکل جائے تاکہ لوگوں کو بھی اسلام پگلا سکیں یہ ہمدرد ہے اسلام کے احمق لوگ اللہ تعالی کی وحی کو درست کر کے معاذ اللہ استفسر اللہ لوگوں کو مسلمان بنانا چاہتے ہیں کہتے ہیں کہ یادو جو, جو موجود یہ قوم ہے دجال کا کس نے کہا کا استوا الرش اگر مان لیا کہ اللہ نے عرض پر استوا کیا ذات کے ساتھ اللہ سات آسمانوں کے اوپر ارش کے اوپر سوا کیے ہوئے تو یہ تو سخت پر بیٹھا ہوا بادشاہ ذہن میں آتا ہے پہلے یہ ممثلہ بنے پہلے انہوں نے اللہ کو تشویر دی مخلوق سے ممثلہ بنے انہوں نے مثال دی اللہ کو اپنے ذہن میں دنیا میں بیٹھا ہوا خطیب ممبر پر اور بادشاہ تخت پر بیٹھا ہوا ان کے سامنے آ گیا انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں اللہ کو عرش پر اجتوا نہیں ماننا اس کو ایسے کرتے کہ اللہ کی وحی کو معذ اللہ سب سر درست کرتے ہیں استعلہ کہتے استوا کا مطلب استعلہ اللہ غالب ہوا مخموم بدل دیا کیا پہلے غالب نہ تھا خود کتنی بڑی مصیبت میں پھنسے اللہ غالب ہوا کیا پہلے غالب نہ تھا وہ تو ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب ہے الحی ہے القیوم ہے تو معلوم ہوا کہ اسی سے گمراہی پھیلی تو اللہ نے شروع میں سورہ صرح مبارک آ کے یہ آیتیں دے دی کہ دیکھو دن کے تیر کی فکر کرو اس کی سرپرستی کرو کہ تیر نہ آ جائے کیونکہ موسا علیہ سلاط و کے ساتھی جو تھے پلما زاہو جب ٹیڑے ہوئے آزاد اللہ کلو اللہ نے دل ٹیڑھے کر دیے پہلے بندہ ٹیڑھا ہوتا ہے پھر اللہ دل ٹیڑے کرتا ہے ویسے بھی دل ٹیڑے کرتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بات صفات مقابلے میں ہیں جیسے انتقام لینا اللہ اس سے انتقام لیتا ہے جو اس کی آیات اور اس کے بندوں سے اور اس کے رسل سے ملائکہ سے دشمنی کرے اللہ پھر اس سے انتقام لیتا ہے اللہ اس سے, اس سے استحاط کرتا ہے اس کا اللہ چٹھا بناتا ہے مذاق بنواتا ہے اسے دنیا میں جو اللہ کی آیات کے ساتھ اللہ کے بندوں اور اصولوں کے ساتھ مزاق کر یہ مقابلے میں صفر ہوتی ہے تو جو ٹیڑھ اختیار کرے پھر اللہ اسے ٹیڑھا کر دیتا ہے ورنہ اللہ تو کسی کو ٹیڑھا کرنا پسند نہیں کرتا ولا یار عباد اللہ اپنے بندوں کے ساتھ کفر کرنا پسند نہیں کرتا اگر تم شکر گزاری کرو یرز اللہ تم سے راضی ہوگا وہ تو یہ چاہتا ہے اس کی رضا ہے کہ جنت میں چلے جائیں سارے مگر اس کی مشیت یہ ہے کہ اس نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا جو جہنم کا راستہ اختیار کرے گا وہ تو جہنم میں جائے گا اب اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں یہود و نصارہ کو اور خاص طور پر نصارہ کو خوب دلائل دیے جن میں انہیں آخرت سے ڈرایا اور انہیں یہ بتایا کہ تم حب شہباز اور عورتوں کی خواہشات اور اس کے بعد سونا اور چاندی کے خزانوں کی وجہ سے بدلے ہو برباد ہوئے یہ دنیا کے ساتھ دل لگانے کی بجائے آفرت پر توجہ کرو پھر کہا بغیم بئی نہ ہو تم ایک دوسرے کی ضد کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہو اور پھر تم حسد کی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ تم دیکھتے ہو کہ بنو اس ہاتھ کی بجائے بنو اسماعیل میں سے نبی آ گیا علیہ السلام و سلام پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو الزامی جواب دے دیے اور ان الزامی جوابات میں سے ایک جواب تک ہم پہنچے ہوئے تھے پچھلی دفعہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے تک ہم آئے تھے آئیے آگے چلتے چلئے ماں کانا ابراہیم و ودیم ولا نثرانی ولا سن کانا حنیفم مسلماں یہ دیکھیں ستاسٹھ نمبر آئے تھے ماں کان ابراہیم یہودی یم ولا نفرانی ستاسٹ مطلب سفا کون تھے آپ اسی نمبر صفا ابراہیم علیہ السلاۃ اسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ولا کن کان حنیف وہ یکسو ہونے والے فرما بردار تھے اللہ کے مسلم پردے وما کانا من المشرقین اور تم تو شرک کر رہے ہو مشرکوں میں سے وہ مشرکوں میں سے نہ تھے یہ کیوں کہا یہ اس لیے کہا کہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم یہودی تھا وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے ابراہیم نفرانی تھا تو اللہ تعالیٰ ایک دلیل الزامی دیتا ہے اس سے اوپر چاہیے ایک آدھ چھوڑ کر اس یا اہل التاب اہل کتاب یہود و نسارا لمتی ابراہیم ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو وہ کہتا ہے ابراہیم ہمارا تھا وہ کہتا ابراہیم ہمارا تھا وبا ان ضلع بن با ادیف تورات انجیل تو اس کے بعد نازل ہوئی وہ کیسے یہودی یہ نسرانی ہو گیا تم کتنی بے عقلی کی بات کرتے ہو آفال ہوں عقل نہیں کرتے تو آج جو لوگ متعصب ہیں اپنے اماموں کے لیے آئما اس سے بڑی ہے وہ عنیف رحیم اللہ ہوں احمد بن عمد رحیم اللہ ہوں شافی اور مالک ہوں اتنے متعصب ہیں کہ قرفی یہ کہتا ہے کہ جو قرآن کی آیت اور حدیث ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول یا حنفی مذہب کے خلاف آ جائے گی تو میں اس آیت کی کو منسوخ سمجھوں گا اس حدیث کو یا اس کی تعویل کروں گا یہ وہ تعصب ہے کہ غالب ابو حنیفہ رحمہ اللہ شافی مالک یہ سارے آئمت رسول اللہ کے بعد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تم نبی علیہ السلاۃ اسلام کو حنفی شافی مالکی کی عملی بنا رہے ہیں کچھ تو خوف کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ان کی بات آ جائے ہاں کوئی اس وجہ سے حنفی علمی دنیا میں کہا گیا کہ وہ موح اللہ کے طریق عصرت لال کو درست سمجھتا تھا فک مسائل میں تو وہ اور بات ہے جیسے عقیدت والے ہمارے امام جو ہیں ابن ابل عز وہ حنفی ہے امام تحاوی بھی اور اس کے اشارے بھی دونوں ہنفی ابو یامت صحابی بھی حرفی ہے اور یہ اس کے شارش بھی حرفی ہے تو یہ وہ لوگ نہیں جو حدیث کے مقابلے میں اپنے امام کی رائے سے چمتے رہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ اس جہاد کو مظاہرہ کریں اللہ یہ کہ شعوری طور پر کبھی ان سے کوئی ایسا فیل سرگد ہو جائے تو یہ لوگ جو ہیں یہ آج اسی طرح کا مظاہرہ کر رہے ہیں جیسے یہود و النخارہ نے کیا اتنا تعصب کہ جب تک ان کے اپنے امام اور اپنی جماعت اور اپنے بڑے اور اپنے بزرگ راضی نہ ہوں وہ کسی کی بات سننے والے نہیں قرآن سے ہو سنت سے حالانکہ یہ سب بعد میں آئے اور اللہ کے رسول سب سے پہلے تھے تو یہ الزامی جواب پھر انہیں الزامی جواب دیا گیا اس اعتبار سے آپ نکالیں یہ آئے نمبر ہے پچانوے چھیانوے اِنَّ <النَّاس> یہ بہت زبردست دلیل ہے یہ ایسی واقعاتی اور تاریخی دلیل ہے کہ جو آج بھی ان کے سروں پر کوڑا بن کے برس رہی ہے اگر یہ پہلی دلیل بھی موجود ہے اسی طرح مگر یہ بھی موجود ہے کہ اے ابراہیم کے دعوے علیہ صلاح و ابراہیم حنیف کو کہنے والے کہ وہ ہمارا ہے یہودی اور نسرانی کہتے ہیں ہمارا تم آپس میں لڑ رہے ان کی کتابیں اس پر شاہد ہیں تو ابراہیم نے جو گھر بنایا تھا اس کو تو یاد کرو اس گھر کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے نہ یہودیوں کو حج نصیب نہ نسارا کو حج نصیب انہوں نے اس گھر کو چھوڑ دیا ابراہیم کے دعوے داروں یہ گھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور مسلمان بندے جو آج ابراہیم کے زیادہ حقدار ہیں جیسے کہ پیچھے آیت بھی گزر چکی ہے انہیں آیات میں سے کیا نمبر سیجیے ہے جو ہم نے ابھی پڑھی نمبر بتائیے ساسٹھ <سؤال> نمبر پر دوبارہ آئے ہاں اللہ نے کہا اندنا ابراہیم لل تب ابراہیم کے سب سے زیادہ دعوے دار یعنی اس کے راستے پر ابراہیم حنیف کے راستے پر سب سے بڑھ کر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی ہوئی ہے جو بیت اللہ کا حج کرتے ہیں ح اور یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسحبی وسلم و منو اور جو اس پر ایمان لائے اور اس کے راستے پر چلے یہ ہے ابراہیم کے ساتھی یہ ہے ملت ابراہیم پر ولي اور اللہ عن ایمان کا کارساز ہے دوست ہے تو یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ آج جو گھر ابراہیم کی نشانی کے طور پر موجود ہے اس کی وراثت کس کے ذمہ ہے کون ہے جو اس گھر کو ہر وقت بھرے ہوئے ہے یہ امت محمد ہی تو ہے صلی اللہ علیہ وسلم کون تھا جس نے اس گھر کو بتوں سے پاس کیا کون تھا جس نے اس گھر میں مشرکوں کا داخلہ بند کیا اگر سے آج یہ ادھار امت پر باقی ہے آج مشرک دن دناتے ہوئے حرم کی حدود میں گھس جاتے ہیں اور انہیں بھی حرم کے اندر وہی حیثیت حاصل ہے جو ببا شدید کو بلکہ ایک بات اور کہوں گا اور وہ بھی کہنے کا حق ہے کہ مشرقین جو مقتدر ہیں بادشاہ ہیں صدر ہیں ان کو وہ حیثیت بیت اللہ میں حاصل ہے جو ایک موحد مخلص کو کبھی بھی حاصل نہیں ان کے لیے جو ہے بیت اللہ کھولا جاتا ہے اور یہ وہاں اندر جا کر نماز پڑھتے جب ہم کو کبھی یہ کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی یہ لوگ یہ حکام اللہ کو کیا جواب دے یہ اللہ کا ادھار نہیں ادا کر رہے یہ توحید کے تقاضے پورے ہرگز نہیں کر رہے تو مبارک زمین پر جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور جی بھر کر اپنی محبت کا اور جو سینے میں اللہ کے لیے تعظیم ہے اس کا اظہار کریں تو وہ تو مکہ ہے جو مبارک ہے جو برکات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھر دیا اور اس میں جانے سے برکت ملتی ہے برکت کا تعلق دنیا کی نعمتوں سے ہے وہ دل اور آخرت کے اعتبار سے وہ لوگوں کا و رہنما ہے اس میں وہ نشانیاں ہیں آیا تو بہینار اس میں بڑی بڑی کھلی نشانیاں ہے اس میں جا کر یہ پتا چلتا ہے کہ کس نے بنایا تھا وہ کون تھا وہ کیا کرتا تھا اور وہ کس مسلک مطلب اور کس راستے پر تھا اس کے دشمن کس راستے پر تھے اس نے کیسی زندگی گزاری اس کا بچہ اور اس کی بیوی کس طرح گیا جنگل میں چھوڑی گئی اور اس کے بعد کیا ہوا سی آیات آیا مقام ابراہیم اس میں تو آج بھی ابراہیم کا مقام موجود ہے کہ جس پتھر پر کھڑا وہ اپنے اللہ تعالی کی تابے میں اس کی عبادت کرنے کے لیے بیت اللہ کے پتھر لگا رہا تھا اور اس کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام اسلام اسے پکڑا رہا تھا وہ تو آج بھی موجود ہے تم کدھر بھٹک رہے ہو ابراہیم کے دعوے دار داو من کر ومن داخلہ اور جو اس میں داخل ہو گیا کانا آمینا اسے امن مل گیا اگر آج کے حکام اسے امن نہیں دیتے اور مجاہدین کے لیے داخلہ بند کرتے ہیں تو یہ خود امن سے محروم ہو جائیں گے امن اس میں یقیناً ہے یہ ہماری چکے اللہ تعالی امتحان لے رہے ہیں ہماری کرتوس کی وجہ سے ان لوگوں کا داخلہ بند ہوا ورنہ اس گھر میں آج بھی امن دینے کی وہی وہ اللہ نے خوبی باقی رکھی ہے اللہ دیتا ہے امن اصل فائل اللہ ہے یہ گھر ذریعہ یاد رکھیے کئی کو گھر کی پوجا میں مبتلا نہ ہو جائے کیونکہ ہندو تانا دیتا ہے کہتا ہے اگر ہم پتھر پوچھتے ہیں تو تم بھی ایک پتھر کے گرد چکر لگاتے ہو تو پھر وہ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ تم جس طرح اپنے پتھروں کو حاجت روا مشکل پشاش سمجھتے ہو ہمارے بھی امام عمر نے کھڑے ہو کر کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ایسیا پتھر نہ تجھے اپنے نفے کا مالک سمجھتا ہوں نہ نقصان کا اگر میں نے محمد کو تمہیں چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو تجھے کبھی بوسا نہ دیتا تو ہم اس پتھر کو ایک جامع پتھر سمجھتے ہیں یہ ہمارے نقل و نقصان کا مالک نہیں ہم تو اپنے اللہ کی فرما برداری کا طریقہ جو مقرر کیا اس پر عمل پہ رہا ہے تو فرما خالا اور لوگوں پر واجب ہوا اللہ کے لیے بیت اللہ کا حج کرنا منع الئی سبیرا جس کو بھی استطاط حاصل ہو جائے راستہ استخ مل جائے پہنچنے کا وہ پہنچے ومان کافا اور جس نے کپر کیا فَإِنَّ اللَّهَ تو سارے قابل ہو جائیں اللہ کو کیا پروا وہ غنی ہے تمام جہانوں سے تو معلوم ہوا کہ یہ ایک ایسا الزامی جواب ہے جو یہود سارا کے سر پر آج بھی موجود ہے اس لیے کہ وہ حج نہیں کرتے اور حج کی سعادت اللہ تعالیٰ نے امت محمد اللہ صاحب سلاۃ وسلام کو نصیب کی بات کو مختصر کرنے کے لیے کیونکہ وقت تھوڑا ہے میں تیسری بات یوں زبانی عرض کر دیتا ہوں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وباہلا کی دعوت دی ہے یہ <سصحر> بھی الزامی جواب کہ آؤ میرے ساتھ مباہلا کرو آؤ اپنے بچے لے آؤ میں بھی آتا ہوں میں اپنی بیویاں اپنے بچے لاتا ہوں تم بھی اپنی عورتوں اور اپنے بچے لاؤ اور آؤ آو دعا کرے کہ جو بھی ہم میں سے جھوٹا ہے اللہ تعالی اس پر لانچ کرے تو یہ آخری ان کے لیے حل ہے تو یہ جھوٹے عیسائی اور یہودی ان کے بارے میں ایک ہمیں خوشخبری دی جی گئی ہے کیونکہ ان کی طاقت بہت ہے دنیا کے اخباب کے اعتبار سے اور ہمیں ڈر لگ جاتا ہے اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے جب بھی ایمان کمزور پڑے گا ہم ڈریں گے اس کا علاج آپ دیکھیں ایمان کو درست کرنے کا علاج ایک سو تین نمبر آئے شروع ہوتا ہے وہ آتاسیب آتاسیم آپ چھیاسی سفر وہ آتا سیب بحب اللہ اے ایمان والوں سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اس کی تفسیر مختلف اخبال ہے علماء کے مگر وہ اختلاف تنوع ہے جو آج کل ہم پڑھ رہے ہیں اصل اس کی تفسیر یہی ہے خلاصتا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پکڑ لو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اللہ کے علاوہ غیر کی عبادت نہ کرے اور محمد کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار نہ کرے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے اللہ کی رسی ولا تفر اور فرقہ فرقہ نہ ہو جاؤ یعنی فرقہ وہ شخص ہوا جو اس رسی سے جدا ہوا وہ فرقہ فرقہ نہ ہوا کہ جو آج مسلمانوں نے اسلام سمجھ لیا اس سے جدا ہوا آج مسلمانوں کا اسلام کیا ہے اللہ کے نبی چاند کی گواہی لیتے پوچھتے اطاشت اللہ الہ الا اللہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کسی بات کوئی معبود نہیں تاشد تو گواہی دیتا ہے کہ اندر محمد انابل ہوا رسول حکم. محمد اللہ کا بندہ اور رسول ہے وہ گواہی دیتا تو گواہی لی جاتی ہے آج رویت حالات کمیٹی جو تابوت تعبوت نے بنائی ہے اس کا سربراہ ہی گواہی کے قابل نہیں جیسے کہ معروف ہے بریلوی عقائد پر ہے اور اسلامی علوم پڑا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اس کے لیے کوئی جہالت کی بھی عذر اور دلیل نہیں ہو سکتی اور راضی بھی ممبر ہے یہ جو طریقہ ہے یہ سفر ہے ہم سبرکہ نہیں ڈال رہے کہ تم ایک نئی بات کرتے تم ہر ایک کو غلط کہتے تو فرقہ اس کا ہے جو حبل اللہ سے جدا ہوا حبل اللہ یہ تھی کہ گواہی دینے والا کیونکہ چاند کی گواہی عبادت ہے مالا یتمو واجب جس کے بغیر پورا نہ ہو الفاظ نکل کے منہ سے تو وہ بھی واجب ہے یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو وضو کرنا بھی واجب ہے پانی کے بغیر وضو نہیں ہوتا تو پانی لانا بھی واجب ہے چاند کی رویت کے بغیر روزے شروع نہیں ہوتے تو روزے واجب ہیں چاند دیکھنا بھی واجب ہے تو واجب جو ہے عبادت ہے عبادت کیسے وہ کر سکتا ہے جس کے عقائد مشرق ہونا ہو؟ جو صحابوں کو آپ نے سمجھتا ہوں معذلہ سخص اللہ, اللہ و قرآن کو بدنی کتاب تو فرمایا کہ حبل اللہ کے ساتھ جو اچھے مت سارے وزر احمد اللہ علیہ اور اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو علیکم نعمت اللہ کا دین ہے از گم تم جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ بھی کم تو اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت ڈال دی یہ محبت صرف اللہ ہی ڈال سکتا ہے اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے ولاؤ الفق جمیا جم زمین میں جو کچھ بھی ہے محمد رسول تم خرچ کر دیتے صلی اللہ علیہ وسلم تو تم ان کے دلوں میں محبت نہ ڈال سکتے ولاسم اللہ اللہ بہن ہوں یہ اللہ ہی ہے جس سے محبت ڈالی تو محبت حبل اللہ سے چمٹنے کی وجہ سے دلوں میں آئے گی مشرقوں کے ساتھ یہ ظلم ہے ویسے بھی شرک کرنے والوں کے ساتھ کیونکہ ان میں بڑے جاہل لوگ ہیں اگر انہیں سمجھایا جائے تو وہ ایمان لاتے ہیں آخر یہ مسئلے کون بھرتا ہے فرشتے تو نہیں آ کر بھر دیتے یہ تو زمین پر بسنے والے انسان کی غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں وہ سنتے سنا ہوتا ہے کہ جی یہ بزرگوں کو گستاخ ہے یہ نبی علیہ السلام کو بڑا بھائی سمجھتے بھیا یہ تو کچھ بھی نہیں ہر وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرتے وہ آ جاتے یہ ظلم ہے ان کے ساتھ کہ ان بےچاروں کو اسلام کا سرٹیفکیٹ سمیت شرک کے دے دیا جائے انہیں رویت اعلان کا صدر بنا دیا جائے اس سے بڑا اس کے ایمان کا کیا ثبوت ہوگا بھائی اسلامی جماعتیں موجود ہیں تو لوگ موجود ہیں کیا یہ اس کے اسلام کا ثبوت نہیں مور نہیں سبق کر دی کہ یہ چاند دیکھنے کا سربراہ جب سربراہ تو سب سے بڑا مسلمان عالم ہوئے بات ختم ہوئی تم نے اس کو بھی مروا دیا اس کے پیچھے لگنے والوں کو بھی مروا دیا تم لالم ہو تم فسادی ہو تم شرارت کر رہے ہو زمین پر اور تم نے اختراق کیا اور فرقہ بازی کی الحمدللہ ہم اصل اور اصول پر حبل اللہ سے چمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں محبت ڈال دینے ہی اخوانا تو اللہ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے ذریعے تم بھائی بھائی بن گئے بکن تم اللہ شفا حفر تم آگ کے گڑ کے کنارے پر تھے ان کا زخم اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا گرنے والے تھے کزالی کام آیاسی اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم تاکہ تم ہدایت حاصل کرو اب کیا طریقہ اس ہدایت پر رہنے کا حبل اللہ تاکہ ہاتھ میں ایک گروہ رہنا چاہیے انل مل کر اور, اور برائی سے منع کرتا رہے وہ اول کا لوگ پلا پانے والے جن میں یہ گروہ موجود ہو اور یہ گروہ کما حقوق اپنا کام صحیح طرح سے ادا کر سکے گا جب اس کے پاس اقتدار بھی ہو یا کی طرف سے مقرر ہو اب ایک خوشخبری سنائی ہمیں آئیے آیت نمبر 111 سو میں اگر یہ کام ہم کر لیں جو یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ متشابہات کو محکمات کے ساتھ ملا کر صحیح عقیدہ رکھے اور پھر اس کے بعد حبل اللہ کو چمٹ کر بھائی بھائی ہو جائیں پھر ایک گروہ ہمارے اندر ہمیشہ ہمیں نسان سے اور خطا سے بات کرتا رہے کیونکہ نسیان اور خطا ہماری کمزوری ہے اسی سے انسان بھٹکتا ہے یہ سب کچھ کر لے تو پھر کیا ہے پھر اللہ تعالی نے بلکہ اس سے بھی اوپر ہم آیت نمبر ایک سو دس بھی پڑھ لیتے ہیں اللہ نے ہمیں ایک امت قرار دیا بہترین امت اور <تصفح> اب ہمیں یہ امانت دین جو اٹھوا دی تم خیر امت تم بہترین امت ہو ہوج ل اللہ نے تمہیں تمام لوگوں کے لیے رہنما بنا کر کھڑا کر دیا تو امرو نوف تمہارے بہترین ہونے کی کیا نشانی اور کیا دلیل ہے اور کیا پہچان ہے تا امرونا بال تم نیکی کا حکم کرتے ہو پتا نہ تم منکر سے منع کرتے ہو آج رویت حلال کمیٹی میں کوئی قبر کا مجاور دوائی دے دے چاند کی اور ایک تو والا اٹھے وہ کہ جی اس کی دوائی قابل قبول نہیں وہ کہے کہ تو کون ہوتا ہے؟ سربراہ کی طرف دیکھ کوئی بھی عقائد بنا اسی طرح سے ایک رابطی گواہی دے دے تو رابضی کی گواہی کو کون انکار کر سکتا ہے ایک فوجی گواہی دے دے جاتی گواہی دے دے سب کی قبول ہوگی تو یہ امر بالمعروف معروف نہ ہی منکر کرنے سے گنگ ہو گئے کیونکہ انہوں نے ایسا اپنا آپ ہاں دبو دیا ہے کہ یہ بالکل بولنے نہیں سکتے کیا بالمعروف نہ بال تم نے حکم کرتے ہو بتا نہ عن المنکر تم منکر سے منع کرتے ہو و تم ملو نہ اور تم اللہ پر ایمان لا گویا کہ ایمان لانا یقینی اس کا تقاضا کرتا ہے کہ امر بالمعروف معروف عن المنکر کرو اور جو امر بالمعروف معروف عن المنکر کرتا ہے تو اس کے ایمان پر یہ دلیل ہے بلا اُمنا عل آل کتاب اگر اہل کتاب بھی ایمان لے آتے لکانا صحیح یہ ان کے لیے بہتر ہوتا دورہ آجر کماتے اپنی کتابوں پر بھی ایمان اس کتاب پر المؤمنون پھر وہی بات کہی ان میں مومن ہے وہ اکثر فاسکون اکثر فاسک بمانی کاخر اب اللہ نے خوشخبری ہمیں سنائی جہاد کے معاملے میں دلیل کیا اور دنیا میں ایک مرد کی طرح ایک بہادر کی طرح جینے کا طریقہ سکھایا لا تمہیں یہ اب نقصان نہ پہنچا سکیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق لے آنے کے بعد اور تمہارے قبول کر کے اس پر عمل پیرا ہو جانے کے بعد یہ تمہیں اب نقصان نہ پہنچا سکیں گے بڑی اور اگر یہ تمہارے ساتھ قتال کریں گے یو ود بار پیس دے کر بھاگے گے تم ملا یوم پھر یہ مدد بھی نہ کیے جائیں گے کوئی مددگار نہ ملے گا اور اس کا نظارہ اہل جہاد ہر روز دیکھتے ہیں الحمد نہ کمزور جی جی ہاں کاتلو کم یو ولو کل ادبار تم اللہ پھر مدد نہ کیجیے گا دوری بس ارئی ملت نماز جہاں بھی یہ پائے جائیں اللہ نے ذلت جو ہے ان کے ساتھ چمٹا دی ہے یہ خاص کر یہود کے لیے مفترین نے مراد لی ہے بحبل اللہ بحبلس وزب یہ یا تو اگر کہیں امن سے رہتے ہوئے یہودی نظر آئیں گے تو یہ ذمی ہوں گے مسلمانوں کے حب لم بن مسلمان کو ٹیکس دے کر یہ امن کی زندگی گزارے ہوں گے یا حب لم بن یا کسی اور کی پناہ پکڑے ہوں گے جیسے نسارا کی پناہ پکڑے ہوئے آج بھی وَبا, وَبا بغضب من اللہ انہوں نے اللہ کے غضب کو اپنے اوپر کھول لیا اس کے بہت ٹھہرے بدوری بس اگئی ہی گل اور ان پر مسکنت بے ماری گئی چنتا بھی گئی مسکنت پیسے کی کمزوری مراد نہیں ہے مسکنت سے مراد علماء نے کہا یہ رزیز ہے یہ آدات میں رضین ہے یہ دل سے اہل ایمان سے ہارے ہوئے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے خبر ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اور مسکنت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دلیل کی دنیا میں انہیں رسوا کر دیا ہے اور ہر اعتبار سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ذلت کر مسکنت چمٹا دی ہے ظاہری کا بھی یکرون ابھی آیات اللہ یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے الانبیاء غیر حق اور انبیاء کو قتل کرتے تھے علیہ بغیر کسی جرم کے ذالک بما با اصو و یہ نا اور حد سے نکلنے کی وجہ سے ان کی حالت رہی اور اگر امت محمدیہ یہ کام کرے گی اللہ صاہیم الصلاط السلام تو کیا اللہ کے یہاں بے خاصی اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا تو ہمیں یہ ایک تو خوشخبری سنائی جا رہی ہے ایک یہود پر جس وجہ سے یہ ضلع اور نام مرادی ہوئی اور جس وجہ سے ان کے لیے اللہ نے یہ لازم قرار دیا گیا کہ لا یقاتلونکم کامیا اب تمہارے ساتھ اکٹھے ہو کر کبھی نہیں لڑیں گے اللہ فی پورن محسن لڑیں گے تو ایسے شہر میں گھس کر ایسی جگہ میں جو دار ہو اس کے گرد دیوار بنی ہو مرا جد یا دیواروں کے پیچھے سے لڑے گئے جیسے ٹینکوں میں بیٹھ کر آج امریکی افغانستان میں جا کر پوچھ لے بچہ بچہ آپ کو بچائے گا اپنی گردن باہر نہیں نکالتے بلکہ حامد میر کا یہ کلپ پڑا ہے یوٹیوب پر اس نے صاف صاف یہ کہا میں نہیں کہہ رہا گھر کا بھی لنکا جھائی فاسف صحیح بخاری ہے کہ اللہ فاسق سے بھی اس دین کی تعریف کرواتا ہے حامد میر کہتا ہے کہ یہ فوج وہاں جاتی نہیں جہاں طالبان ہیں ان سے تو ڈرتی ہے وہ تو کچھ کچھ کرتے یہ تو کمزوروں کو مار رہی ہے یہ بالکل اس کا بیان یوٹیوب ٹیوب پر پڑا میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے اور آپ کو لوگ بتا سکتے ہیں بتانے والے موجود ہیں کہ آپ بھی نکال کر سن یہ بلدنی کیوں ہے یہ بلدنی اس لیے ہے کہ وہ ایمان پر ہے اگر سے بڑی افتاح ہے بہت کمزوریاں ہیں اس کے باوجود جو ایمان پر ہوگا اللہ اس کا ساتھی ہے بس اسی پر اکتفاق کرتے ہیں آخری آیات انشاءاللہ شاء اللہ اگلی سوال کو اچھا اللہ تعالیٰ معاف کرے نہیں یا در روح ہوگی اللہ وہ لاج جو لاج سے آ اشتباہ اجتباع ہو گیا اللہ معاف کرے آمین یہی تو قرآن کے محفوظ ہونے کا کرشمہ موجرہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کو کیوں کرتا ہے اب یہ امر دن والوں کا السم دیا اور نہ ہی بن کر بھی ہے جو ہاتھ کو جان بوجھ کر الفاظ سے پڑھنا بل بلکہ ایک منٹ بتائیے ابن اعظم کا مجھے بہت پیاری دلیل یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ جو کفر ہے اگر وہ آدمی اس حال میں کرے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ اس کے منہ سے کفر نکل گیا ہے تو وہ قابل نہیں ہوتا یہ ادھر بنتا ہے وہ کہتے ہیں جیسے قاری قرآن میں وہ پڑھ جاتا ہے جو الفاظ قرآن میں نہیں ہے اگر جان بوجھ کر پڑھے تو اس کے کارن ہونے نے کوئی شاقی نہیں کرتا اور اگر غلطی سے منہ سے نکل جائیں تو الحمد اللہ وقافر نہیں ہوتا